والا اور بار بار بار علی علی اللہ سب سب سے زیادہ جاننے والا ہوں والا دائت دینے والی, ملنے ملنے والی, ملنے والی, ملنے والی ملنے ہے خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بِمَا انزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ اور او اس پر بھی پر اور اس, اس بھی جو سے پہلے گیا اور یہی وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت اور یہی وہ لوگ والے وہ کیا جن پر برابر نہیں Mm-hmm. مسیح بیمی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ خدوس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے I'm hurting them because they were gutted filtrate when I was like, oh my god was good at all for immortality, I gotta be forgiven, so I was just आपके सम्मान और आपके अंदर का आशीर्वाद मिलने के लिए शुक्रिया बात यह है कि पिछले 12 साल से मौजूद हो ही है अभिभावक करते हैं सुनने वाले, सुनने वाले, वाले। तो शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो बिल्कुल स्थितियां नहीं हमने बदलती और प्रोग्राम की थी के लिए कि थे हम एक स्टैंडर्ड माहौल لیکن عالم عدم آڈی teatram ایسی گفتگو کرتے ہیں جو حطدی وver movimiento انسان دنیا میں آتے ہیں تو اسطلافات ہوتے ہیں یہ اختلافات دینی بھی ہوتے ہیں یہ اختلافات دنیا بھی, بھی ہوتے ہیں agharia onlarمہ بھی, بھی ہوتے ہیں تو دنیا کے اختلافات جہاں جہاں گفتو شریعت کے ذریعے کی جاتے ہیں تو کہی نہ کہی کسی نہ کی ذریعے تک پہо جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں مختلف پہلائی میں اپنے پیغام کیا, کیا ہے ہماری جماعت کا مقصد کیا ہے और इसके लिए हम क्या सरऐक्ट करते हैं जिसे हम समझते हैं कि वो तो आगे बढ़ सकती है मैं एक लंबा सा अपने जो सामहिक थे उनको मतलब बहुत थोड़ी बात की है वफाते मुसीबत में बात की है और सदाकते मुसीबत में बात की है इससे गुदस्ता प्रॉब्लम मैंने किया था میں نے یا تھا کہ عالم اسلام میں جو تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بادہ شروع میں اللہ تعالی اس نظام کو خلافت پر وس مبت کو نظافت طلب عام الہجۃ نبوی اور اس پر انتشار اسلام جو ہے جیسے سے الیکٹور پڑے گا تو اس میں ہم نے ایک کوشش کی کہ اس کو اس رنگ میں میں پیش کرتا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جبر کرم دیا اپنے تباب ترقائے تر کے ساتھ ایک ایسے مان کی چیز ہے جو خدا کے فضل و کرم کے ساتھ پچھلے 100 سال سے زیادہ سمے ایک کریڈیبلٹی ایک اعتماد کی فضا جو ہے یہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا تھا کہ گنجائش نہیں, نہیں ہم یہ سے اسلام نے آگے بڑھنا ہے، اس کے میں میں ہے اور ساتھ اسلام کی ترقی کو لے تک جماعت میں خلافت قائم ہے اور ہم یہی ہیں ذریعہ ہے جس کے ذریعے آ سکتا ہے یا کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو ہم کوئی اکٹھا کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ فراسے کریں ہم نے جوائن کر لیں کیونکہ جو باتیں ہم دی ہیں میں सियाल सुकरत अश्वदहमर गिनो मशरिकी مغربی شمالی جنوبی हर किस्म की قومیں شامل हो रही हैं और हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो हमारा एक ही एक बनती है बिल्कुल शिखर जैसे कि आहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का आगाज فرمایا جو بھی شخص مسلمان ہوتا آپ مسلمان تو یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اسلام نے نہایت خوبصورت تعلیم اسلام کی اور بدقسمتی سے اس وقت جو مسلمان ملکوں میں جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے یا جو پیچھے لڑائی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا جس میں بہت سیاست کا مل ہے مذہب میں اسلام کی ایک ایسی کی ہے جس سے یہ مذہب ثابت کر رہا ہے کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا کوئی ایسی باتوں میں ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ میں اسی قسم کھا کر کہتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا گفتگو کی اور پھر اسحاق سے کی پیروی سے حاصل ہوا آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے آباد ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مقالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا یعنی یہ جو خدا کلام کرتا ہے اپنے چنیدہ بندوں سے فرمایا یہ جو شرف ہے یہ جو مرتبہ ہے یہ مجھے بلکل نہ ملتا اگر میں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتنا ہوتا تو آپ کی پہلے لکھتا ہے فرمایا کیونکہ اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں فرمایا کہ اب آہدر صلی اللہ علیہ کوئی نبی نہیں ہو ستا परमशरीत वाला नबी कोई नहीं आ सकता वो बहार के लिए के नबी हो सकता है मगर और ये जो पहले उम्मत थे बस इस बिना बल मकतबीरु और नबी भी और मेरी नबुवत यानी मुकालमा मुखतबा इलाहिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक हिस्सा है डिस्ट्रिक्ट होता नहीं का चलो पे उसको सहारा होता है जो न सल्लल्लाहु तसहेब नहीं आता فرمایا مجھے جو کچھ ملا ہے یہ جی صرف اس لیے ہے کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں کھڑا ہوں اور بجوج اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں سب لوگ جو اپ نے کرتے ہیں کہ قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ درفت میں نبوت ہے یہ ہے وہ اپ فرماتے ہیں دیکھو میری نبوت یعنی اللہ تعالی کے مفсад مختلف غلط اپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذرہ ہے یہ نہیں بلکہ کے بات کرتا میری نبوت کچھ بھی نہیں وہی اس بارش اس طرح اس اور یہی مکالمہ محتمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور مجھے کہ میں نے بارہ یہ ہے کہ آپ آنے والے میری داد واجب ہے اور مسیح بہت ماننا واجب ہے اور ہر ایک اس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے وہ, وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں پھیلاتا اور نہ مجھے ہے اور پر اس کا تو اللہ تعالی کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ہیں کہ اچھا بات لوگ نیا دین لے کر رہے ہیں آپ نے یہ کچھ اضافہ کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مانگور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کرتے اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے معافی ہو گئی ہیں ان کو لہر کر دوں اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریخ ہے اس کا نمونا دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ نمودار ہوتی اب یہ ہے, جس کے لیے ہے اور آپ ہم سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن ہر روز اخبار میں ہم یہ پڑھتے ہیں دنیا کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ انسان بنیادی طور پر خدا سے کتنا دور جاتا ہے اور اس وقت یا خدا تعالیٰ خوبصورت الفاظ میں اپنی کتاب فتوات میں میں بڑی مزے کی بات کی ہے. وہی جو جس پر آگے بس اب, اب ایسی شریعت نہیں آ سکتی جو حضرت کو منسوخ کرا دے دے یا آپ کی شریعت میں کوئی حکم ضائع کرے یہی معنی اس حدیث کے ہے قطع دوسرے الفاظ میں میرے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اور میں کوئی نئی شریف نہیں لے کے آیا, نیا دین نہیں لے کے آیا, لے کے قریب ہمارے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ یقین رکھتے نہیں آ سکتا تو یہ ایسا نظر ہے کہ جس میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہم نے وہ جو اسلام جن کو مانتا ہے بڑے بڑے علماء امام کہ ہم میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو اس وقت اسلام تو نہیں مخدوش مسلمان یا نہیں ہے یا, یا جس رنگ میں ہم اسلام کو چل رہے. کیا وہ واقعی اسلام کی صحیح کرتا اگر نہیں اور ہم یقین سے کر سکتے تو ہم آپ کو یہ حوصلہ دے ہم آپ کو یہ خوشخبری ہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تعالیٰ, تعالیٰ جو نظر نہیں آ رہا تو کچھ اور صرف میں ہمارا جم ہم کرتے کیا ہے میں اکثر اپنے ہم آپ سے اگر ہم آپ کو کسی جگہ پر کوئی اختلاف ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ نہ کوئی نماز دے رہے نہ نا نا نا نا ہی اسلام کی ترقی اللہ لیڈرشپ سے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 السلام علیکم کو بیٹا ان ایک پہ دوستوں کے ساتھ اٹھارہ بیس سال کا ہے تو تین دن کے لیے گیا تھا کہ کیا، سب کرتے اچھا تھے لیکن مگر انہوں نے کرم جو پڑا اس نے برجا ہوا نام لیا تو اس نے <آپ> <بتایا> <سوال> کس پروگرام میں تھا کسی دوست نے اسی طرح کی بات کی تو ہمارے ساتھ کس کا بچہ تھا کوئی کلم جو ایک مسلمان ہے کہاں سے ہے. کلمہ وہی ہے جو ہر بچے کو پیدائش سے اللہ تعالی کی شروعات تو نئی نبوت یا نیا ایمان جتنے ہیں دنیا میں اور اپنا کلام دیتا ہے اور, اور یہ اس لیے تاکہ کوئی عموماً جو ہمیں ہر زمانے میں خدا تعالی نے ایسے لوگ بھیجے ہیں جنہوں جن نے اور خدا یہ کہتا ہے کہ یوں اس لیے نظامِ شریعت نبی کے ذریعے ہوتا ہے جو نبی شریعت لے کر آتا ہے ہر نبی نہیں لیکن شریعت جو بھی آتی ہے وہ نبی کے ذریعے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کریم سے پرانی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض یا بعض نبی جو تھے وہ شریعت لے کر آئے اور پھر بعض ایسے تھے جو ان کے بعد آئے اور اسی شریعت کے وہ پابند تھے نئی شریعت نہیں یہ دو قسم کے نبی ہمیں دنیا میں رہتے ہیں. حضرت مرزا سحیم نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے ناظرور تھا بلکہ میں شریعت محمدیہ کا فاظرہ ہوں. قرآن کو مانتا ہوں. ربیر پاکستان کو مانتا ہوں. اور اس لیے وہ نظام شریعت جس کا تعارف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کروایا تھا اور جو قیامت تک ہمارے لیے اللہ عمل ہے. اس کے سمدھانے کے لیے اس کے آگے پڑھانے کے لیے اس نئی نبی کی ضرورت ضرور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت کامل ہوگی اپنے ساتھ میں اور اب جو بھی آئے گا وہ اس شریعت کو آگے لے کے چلے گا اور اس کی خوبیاں لوگوں کو بتائے گا اور اس کے مطابق خدا کو جب بھی کوئی نبی آیا اس کے زمانے کے کیا حالات حالات ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو نبی کی ضرورت اگر ہے تو نبی کی ضرورت ہے اور یہی صلی اللہ کہ گا کہ جو معاملات ہیں وہ گے علماء سے یا سے تو کاموں کو آنے والا جو بھی ہوگا رحمہ اللہ کا حوالہ پڑھتی کہ شریعت تو نہیں لیکن وہ جو اس شریعت کا پابند ہو اس کو خدا مقام نبور دے سکتا ہے अब्दुल कादर जिनानी महमूद की बहुत सी किताबें हैं जिनको तो अरबी में अक्सर या फारसी में तरतीब हो चुका पास उर्दू में हो चुका इसलिए उनको आप पढ़ सकते हैं और ये चूँकि ऐलोह के सबूफ की किताबें हैं और उनकी उसमें खुदा के फलन करम के साथ जो इनी फल्सफा है बसबी फल्सफा है उसके ऊपर आपने बहुत कुछ लिखा है और मेरा अपना मकाम बताया कि मेरा मकाम क्या है इसमें सूफिया में अलोनिया में نہ یہ ہے, ہے بہت जा کتابیں <laughs> السلام علیکم جی سارے پڑھ کے ہاں ٹھیک آت ہے وہ جو ہماری بینش بانو نے کہا تھا کہ ہاں وہ وہ وہ سی واز ایبل अबाउट इट वो कह रहा है कि वो दरअसल बच्चे रहे हैं ठीक है ठीक है हम जब हम مارے ہوتے ہیں پروگرام ہماری جماعت کی ایک سینریز ہے سکول کنسی میں ہے اور اسی الکنسی میں جو نوجوان کو خدا مولا بنتے ہیں جو ملیตรา کے بڑے ہیں ان کا سنوارا کرتے ہیں اور جو خدا سے بھی چھوٹے بچے ہیں 15 16 یہ, اچھا یہ دور خدا کے دنیا پر और کروں گا ہر پورے کام سے بچوں گا اور جو चलूंगा اور نوجوان تو ہم دوہراتے ہیں اور مزے کی بات کے ساتھ ایک لفظ میں بھی لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوتا کہ ہم بھی بدل دیں گے تو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی جو تین دن گزار کے ہمارے, ہمارے تربیت ہوتے ہیں مختلف Uh, عمر کے لوگوں کے اس حوالے سے عالم اسلام ہی میں ہر جماعت جو ہے وہ کام کرتے ہیں لوگوں کو کلاسے لگاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں سارا تو, یہ تو ہم نے بھی اپنے رکھے اور نمازیں بھی ہوتی ہیں تعجد بھی ہوتے ہیں تکاری بھی ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری وہ ہوتی ہے نبی امت اور کلام میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا اور نئی شریعت کو بدلنے آیا ہوں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں ہم ساروں کو مانتے ہیں ہر مسلمان ہر مسلمان قرآن کی کی ہیں, تھے ان سب کو مانو گے تو مسلمان کہلو گے نہیں مانو گے تو نہیں کہ یہ جو قرآن کریم کیمبر ٹو ہے نا ہر مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں. میں اس کو اپنے اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہی ماننا اس کے بعد کسی اور کو نہ مانے تو پھر اس میں یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤ کہ چودہ سو سال بعد آئے تھے عیسی علیہ السلام 1400 کہ کہ اور اور اس اس صرف یہ है کہ چونکہ ایک خدا کے کے ہو, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت انسان زبانی طور پر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے دعا لیکن امنن بہت سی کمزوریاں ہر مسلمان فرقے میں ہر عیسائی فرقے میں ہر شخص میں یہ آ چکی ہے اس لیے لوگ مذہب سے بندے کے درمیان تھا اس میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی خدا کہ میں اس میں جو شخص آتا ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے اور اس کو ماننا اسی لیے ضروری ہوتا ہے اس میں بڑھائی چند سال پہلے کے اوپر شمالی اور اوپر کی طرف وہاں ہم نکلنے لگے وہاں سے تو وہ جو گھر کے بزرگ تھے وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ میں جماعت تمام ہوں یا سارے وہ ہے تو वो आके ना तो मेरे नाम पे सीट पे बैठा गाड़ी की तो मेरे obstacle ये बस ये आराम से घुटनों के हाथ लगाते हैं ये पांव हाथ लगाते तो मैंने घुटनों पे हाथ रखा तो मैंने बड़ी अदब से उनका हाथ फेरे मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हम उससे बात करेंगे इस्तेमाल करेंगे कल के मेरी तीन मेरे बेटे की तीन बेटियां हैं इनकी पोतियां जी पोता कोई अब तो आकर 얘기 मत करो मुझे पोता बताओ मैंने उससे भने कहा हम उस ہمارا ایک امام ہے جس کے بارے میں ہمارا کی خدا ان کی سنتا ہے اور ہماری بھی دعائیں اور, دعا اور, اور, دعا اور جو مزے کی بات ہوئی ہے وہی ہے چند مہینے پہلے خدا نے اس کو پوتا دیا اور وہاں سے کام کر کے جو حل نہیں ہو رہی اور خدا کی نظر میں حل ہو سکتی ہے تو ہمارے امام کو <laughs> ہم ہماری جماعت کے نہایت اور لکھا دوسلمان کسی طرح زندہ ہو کر موجودہ ہندوستان میں آئے تو وہ فورن بسلمان کا پھر ہے اپنے آپ کو شروع کر دیا اور یہ تو آپ کہیں گے چلے جی صوفیانہ مقام رہتے تھے ایک مشہور صوفی پاکستان کے خواجہ محمد تو پاسے فالور اپمو جودے انہوں نے کتاب لکھی نافع الصابکی اس میں لکھتے ہیں کہ اگر بلفرض اس زمانہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس زمانہ کے لوگوں کو کافر کہتے کہتے گا کہ ضدपक्ष के सहाबा में सिर्फ मौजूद होता इस जमाने में तो इस जमाने के लोगों को काफिर कहते इसलिए بڑے بڑے بہت بڑے اور یہ باتیں وہ کر رہے مصرح مصرح تو اس وقت ساری دنیا میں روحانی طور پر ہے اور تو میں اس کے علاج خدا دنیا میں بھی جب آپ کسی کسی بھی تنظیم کو لے لیں پولیس لے لے ملٹری لے لے کو کو حایا میں, میں, میں, میں, میں, میں, میں, میں تو اس بات میں خوش تھا. غیر مطلب اچھا مسلم بھی ہوں رہے ایک سال کے اندر, اندر اس کو خدا یہ ہوا نہیں ہوگا ایسا ممکنہ اور اس میں ایک بڑا دلچسپ یہ لکھا کہ یہ جسمانی یاد تھی یہ لکھا کہ نہیں اس سے مراد دشمنی کی عدابت کی یاد ہے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا تو ہمارے جو, کہ جو موجودہ قرآن کریم ہے وہ میں سچا سابت نے लोगों ने पेश किया और इस रंग में पेश किया इससे हमारे ईमानों में इजाफा होता है तो ये जो होते हैं ना बास्क का मुखालफत किया किया इनादात किया उसकी उसकी वजह से इंसान अगर अच्छी बातों को भी बोलता है और जो नेकी के बास्क काम किए तो उनको भी वो बिल्कुल लेकर शब्द पैदा और समृद्धि में लगता है और ये सारे देख लोग का कैसे होता है हमसे کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہیں صرف ہم اور باقی نہیں تو یہ دنیا میں ہوتا ہے ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ It's am 530 multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world at www.am530.ca. The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow, AM530. In Niagara Falls, Ontario, there's a place where the seal irons kiss, you know. It's marine land, such a enjoy the South Asian programming available on Chow AM 530, then you have a new source on the weekend in southwestern Ontario. Brampton, Mississauga, Hamilton, St. Catharines, Kitchener-Waterloo, Guelph, Woodstock and Bradford now have a new home for South Asian radio. Weekends on CKPC AM 1380. News, current events, music and culture for the ever-growing South Asian community. Now available at a new weekend home. CKPC AM 1380 or online at am1380.ca.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 ہیں. اب حال ہی میں ایڈی سیر ایڈی سنے ہے اس کو حضرت فل سے ہمارے جناس آتھونے اب وہ دوست جو دنیا کی جلسے دیکھتے ہیں وہ لوگ جو سیاسی جلسے دیکھتے ہیں وہ لوگ جو مذہبی جلسے دیکھتے ہیں مینا ٹھیلہ دیکھتے ہیں اس جلسے کو بھی دیکھے دیکھیں اور اب دیکھیں کہ جماعت امجیے کس جائج پہ جا رہے ہیں اور میں بہت سکتھ حران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو جب ہم اپنے जाकर دنیا میں, دن میں, میں جتنے بھی سیاسی کو اسلام کی وہ تعلیم जिससे اسلام کی جی وعلیکم السلام شخص اپنی جماعت میں پکا ہے جو پہلے ہی پکا ہے وہ اب کیسے بدلے گا وہ کہتے ہیں کہ جی تو ایمان کے بعد بات یہ کوئی شک نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی ہے ایک تو ایک دن میں تبدیلی کو پیدا نہیں کر سکتا دوسرا قربانیوں کے بغیر تبدیلی نہیں ہوتی جلسا جو ایران کی کیا ہمارے تو جہاں ایک طرف نظر آتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی جماعت میں کر کے آتے تو پکے ہو ہے. یہ خوبصورتی ہے, سچ ہی. سچ جو ہے وہ جب سے چلی پہ چڑھے ہیں. تو ایسے تو ہے, گے, ہیں. تو ہی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے, نے مان لیا وہ سے آئے تھے اور لوگ okay. لوگ یہ لوگ بدلتے نہیں ہے جس طرح, طرح نے کی کی خدا کیمونا کی کی اچھا دکھا کر ہم میں بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہم اپ کے دل جیتنے کے لیے پیدا ہوئے کی ہیں اس لیے اپ ہمیں مارتے تم بستے اپ ہمارے بددیشیت کرتے تم کوئی ریٹلیشن نہیں کرتے کافی تک جواب دانی سے نہیں کرتے ہمیں تو یہ گیا ہے کہ گالیاں سوتھے کو اڑو طاقت کا نام تبھی کیا جب تو کو ہیں اپو میں گالیاں کے واسطے کچھ کر دو کیا اپ کو زلف ہے میرے نظر تو اس لیے, تو اس لیے کے رب کے اختیار میں جب رب لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرے گا تو پھر آ جائے اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پکے لوگ کہاں سے وعلیکم السلام جی کیا آج جانا <سجد> جی یہ پتا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لاکھ دیکھ رہا, اور سن رہا تھا تو اس نے آپ نے بتایا کہ جی حضرت اعظم السلام کو چھ ہزار سال ہو گئے آئے ہوئے ہیں جبکہ حضرت لکمان کی عمر صرف اس میں ان کے تقریباً چھتیس سال انہیں کی بنتی ہے تو یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تغمبری ایونے ایک سال میں ایک بھی ہزار آتا رہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار سال بان جاتے ہیں جا تو آپ نے کیسے یہ تیم کیا کہ, جی کہ حضرت آدم جہاں وہ چھے سال کا لے آئے تھے مجھے ستنے جب سات پر آیا سبرا سوال اب مجھے نے پتا کہ کس دوست میں اس موضوع پر بات کی ہے لیکن میں جو مجھے میرا علم ہے لا کسسہ وہ میں جاسر کے دنگے دنگے دنگے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبی سہار پر عمدر آیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ آدم سے ہے اور نہ ہم یہ مانتے ہیں دی, کہ وہ آدم جو چیہ لاکھ سہار ان سے ایک اس لئے ہمیں یہ احساس ہوتے ہیں ستیس کے تردے کے بات کہ میں جو شخص نبوت کا دعویٰ سے ہم ہیں. ہم کہ اللہ تعالیٰ نے, نے, کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو کہا کہ میں وہ آدم جس کو ہم نبی مانتے ہیں, پہلا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا آدم جو ہے وہ یہ کون ہے؟ تو آپ, آپ کو, کو کسی طرح لگا کہ یہ آدم تو کہتے کہ میں نے اس میں کہا, ہے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو ایک لاکھ چوبیس ہاں ہزار, ہزار بیٹھ کر تو وہاں, وہاں بھی جو پہلا نبی آئے گا اس کو آدم کے نام سے है جب آدم تھے کہ اس پہلے سوال کا کہتا ہے پہلے سوال کا کہتا کہ آدم ایک نہیں ہے کہیں ہوئے ہیں قرآن کریم جس آدم کا ذکر کرتا ہے وہ کونسپٹ کے ذیہے کھر کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ اب علاقہ رفریشت کو کھا کے میں آدم کو اپنے خلیفہ بدانے والا ہوتا تو, تو ان سابس کی پہلی کرنا ہے تو ایدھے سے ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ یہ پہلے نبی کا ذکر ہے اور چونکہ نبی آتا ان لوگوں میں ہے جو پہلے سے موجود وہ انسان نبی. اگر آدم پہلے نبی ہوتے اور کوئی انسان پہلے موجود ہوتا تو کس کو نبوت کرتے تو قرآن سے ہے کہ جب خدا نبی ہے تو میں ہے جو پہلے سے اس, اس تصوری میں جب ہم مجمور کو آگے تو یہ کہتا کہ میں نے اس طرح کے کم از کم سات زمین و آسمان پیدا کیے اور کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف کائناتیں ہیں خدا تعالیٰ کی اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے نام کچھ اور کہ کس اس اس مطلب اور بی بی کسی اور جانور سے انسان بننے کا میں نے جو سورہ نساء کی آیت ہے اولی یا دوسری طرح اسم اللہ کے بارے اس میں فرمایا کہ یا یا ناس اتکو من نفس واحدہ و خلق منہ زوجہہ و بسہ من ہمارے جارن کسی روانسان اور میں نے انسان کی تخلیق کی فرمایا یا یا یا ناس من نفس واحدہ جس نے نفس ہے یعنی yani ایک ایک اس یہ بھی اندازہ یہ کہ فیمیل سے کہ نفس سے پیدا کر کے جوڑا پیدا کیا لہٰذا <سؤال> خدا نے نفس سے واحدہ سے, سے بالکل نکالا میل میل بی بی لگتا نہیں لگتا ہے اپنی ذات میں کیا, اپنے اندر, اپنے جین کے اندر جین کے یہ ہمارا ، تو Middle solamente آپ ہوگی کند کری کم تو نظام مصطفیٰ کی اکیام کی اقتدار بندوق سے وجہ تب بھی بدوم بھی جائے ہوگی کیونکہ رسول اللہ کی بسرحبہ ہے کہ اسلام جس طرح غربت میں سے کلا تھا شروع تھا اور میں غربت پین ہوگا اس طرح کہ ایسے لوگ جو غریب ہونے دل کے ان کو مخشخبری دیتا ان کو گبرانے کی ضرورت نہیں نظام مصطفیٰ کیا اس کی تشریح تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی کس طرح کرتا ہے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے اس کتاب کو تم فالو کرنا شریک بھی کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ایسا منظم کیا یہ تین چیزیں جو میں قیام کے لیے سال تک تھے اور میں ساری تاری بتاتی سال تھے بڑی مدینہ میں آ کے ایک دو تین چار پانچ کئی, حد, کئی جنگوں میں سے گزرنا پڑا جو موٹی -موٹی ہیں, تو تین چار میں, تھے, میں. کریں, جس, کا, جس کی ابتدا مکہ میں ہوئی سے نکل کے وہ مدینہ میں اور سولہ سال ہے؟ سات ہے. کتنے ہو گئے جی؟ جو مدینہ میں لوگ تھے ان کی طرف سے قاتلانہ اور ہوئے لوگ ایک سا ایک سا والے وہ قربانیاں حضرت عمر جب یہ صلاح مدعبی ہوئی ہے تو مجھے بڑا بسر تک ہم دکیوں کی ہے بڑے قویشن کی رسول رکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق سے پاکی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر جب پتہ نہ کیا کہ واقعی صلاح فتح مکہ کی دیئی تھی تو کھاتے ہیں سارے زندگی مجھے ایک احسوس رہا کہ میں نے کیوں اس وقت سوال کیا کیوں نے سوال سے کام کیا تو دوستو اکی سال تک بائی سال تک تو اکی سال تک ان دلوں میں تھا جو تین ہزار اور تقریباً اب مکہ والوں نے بڑے ظلم کی غلاموں اگر آپ بھی آج یہ کہ اچھا ایک پوری کمیونٹی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور جب وہ غالب آتی ہے تو کم از کم آپ ان لوگوں کو جو جو جو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے آنے تک لوگوں کو پتا یہ بھی غالباً دو یا تین کو قتل کیا اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے بافی نہیں مانگی اپنے بناؤں کرتا ہوں وہ کہ اگر بندوق کی ہوتی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظام کے راستے میں روڑے سال مجھے ڈیلے کر دیا اب ان کی تو درد نہیں کیا, کیا؟ آج مع اور کسی پر کوئی مکہ فتح ہو گیا لوگوں کو معافی ہو گی اب دیکھیں مزہ کی بات اب بندوں کی بات کی اب بندوں کی بات کی اب بندوں کی بات ابو جہل کا بیٹا سخت مخالف اور گنگوں میں آگے آگے اسلام کی شباب فتح مکہ اس کی بیوی مسلمانوں کی مقدمہ گیا یہ سوچا کہ بھی معافی دے سکتے؟ بندوقع آگے آگے گھرے گھات کرنا چاہتا ہے. مسلمان ہوتا ہے. یہ وہ بندوق کی جب محمد مصطفیٰ نے چلے تھے. مافی تھی. رحم کی. یہ کیا بندوق کی بات کرتے ہیں؟ کہ بندوق سے نظام مصطفیٰ کام کرنا چاہتے ہیں. بھلے مانسو. بندوق سے میرا ساہ خم کروں گے. میرا شرکی شرک ہم. ہم نے اپنے کا حال دیکھ اگر کچھ طاقت ہوتی تو آپ کے خلاف ہماری مدد نہ کرتے تو وہ ہاں چاہدہ لیڈر پیش کر رہی ہے مبارک ہو اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو محمد مستفی کے نظام کا نکلا کیونکہ وہ نظام مصطفیٰ تو قربانیوں وہ نظام مصطفیٰ تو معافیوں کا وہ نظام مصطفیٰ تو رحمت العالمین کا رحمت کے نظاروں کا نظام تھا اب تو نظام مصطفیٰ گردنے کٹھتا خابو حیسائی ہو ہندو مصطفیٰ یہودی ہو رحمدی ہو رسیہ ہو اب تو وہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے رسول اللہ فرمائیتا ہے کلمہ گو جب کلمہ گو کی گردن کٹے گا جانم میں جائے گا قرآن ہے ممن قاتلہ بومن المتامل کو مومن ہے کے پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں, تو کس کو پتہ ایک سے کتنے مومن تے, کتنے نہیں؟ تو وہ جس نے مارا رہا, قیامت کے خدا ہے اگر اس سے پوچھے جو اس قسم کے قتل کر رہا ہے بم مارکے کو، عجب سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہ آپ کے پاس بیجن اگر ہوگی تو اس کو آگے چلانے مالا کوئی نہیں اس لیے کہ جو فرقہ فرقہ آپ ہوئے ہوئے ہیں اس کے اس کا حالے کی ہے کہ جماعت میں آتی اور جماعتوں ہوتی اس کا اگر روحانی امام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا مریل جماعت ہر ان فرقہ جماعت نہیں آتی اس کے لئے کہ آپ نے تو انسر زار سا بیرسا تکنے پروگرام میں ہوگے کر دیجئے آپ کو حوالے پیش کر دوں گا میں جو کہ پروگر مجمون نالک کرنا چاہیے جی اچھا سوال کچھ جبابی انداز اپنے رب نے نہیں جس, تو مجھے بہت جی. ان جس میں جلال دکھا سکتا جن میں بڑے بڑے گزر ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں میںکلی ہے کہ خدا تعالیٰ میں تو کہتا ہے کہ انس میں جب خدا جلال رہتا ہے ایک ایسی ایک جاتے اور آگے लिए تو ان میں سے ایک مرید دے گئے تو کہا کہ پیر صاحب ٹھیک ہے آپ نے مرزا صاحب کو انہوں نے بس آگئے ہیں تو یہ پیری مرید دنیا چھوڑے ہم کس کتے میں جائے گئے انہوں نے کہا کہ باعت یہ ہے اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو لے لو جو میں بات کر لو جان چٹھے گی میرے پیچھا بنا اس مرید دن پوچھ کہ چھے پیر صاحب یہ بنا دے ملا گیا آپ کو جی پہلے نیت آپ کے پاس اتنے ہزاروں مرید چھوڑے ہیں ایک ایسے جی ایک تک تک جو صوفیہ, صوفیہ ایک انسان جب وہ جو بات آپ کرتے کے اندر سے ماننے سے پہلے میری ان لوگوں نے یہ کہا تو, کچھ نہیں. تو جلال صاحب وہ دکھاتے ہیں جن کو خدا مقرر کرتا جلال دکھا رہے گا اور جب میں آپ کو بتاؤں ارمندر صاحب میری آپ سے ایک जब ہے کہ ہیں ہاں وہ کہ کسی بھی matter پر اس طرح نے ہم کہتے ہیں دیکھو ان مزاح میں جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی بنیادی طور پر وہ یہ تھی کہ خدا والے لوگ تھا جس کی سارا ساسوان کے ایک ما کے میں پروفیسر کہتے ہیں ایک اور تھا ایک کا بچہ بھی تھا اس نے ہاتھ کر اس کو ہلا کے ربو نے اس کو ٹھیک کر دیا وہ بتا چلے بلکہ بڑے ساتھ پر کہ یہ جائز نہیں ہے نہیں نہیں چلے جا میں جو اللہ تعالی ان لوگوں کو دیتا ہے جو کسی بھی مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں اس हम कहते कि यही जवाब है जो कराने से जमा देंगे जो लोग खलीफातुल वसी को मिलते हैं वो ये बात कह दे पर वो मजबूर हो जाते हैं कि इसे डिफरेंट मैं यू फील डिफरेंट वाइब्रेशन व्हेन यू तो डबल आई तो अगर आपका दिल चाहे क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सूफी में जा सकते हैं आपका दिल चाहे तो आइए आपको आज की सूफी से मिलाता हूं आपका दिल तभी खुश हो जाएगा میںی کے ext Marvel ان ہم morally terminar چی للمک multin профессии بات یہ ہے کہ آج مجھے جو طاقت کام کر رہی ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی اظہار تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو چشم کا کا نام لے کر کر ایک ایک نبی کی کہانی قرآن سے پڑھے تو آپ کو پتا لگے گا کہ کسی ایک نبی کو بھی پیدا کرنے والے اگر اپ اس میں ایک سیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اپ کر سکتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دعا کو سنما لیں جو کہ خدا تعالی کو بات شامل ہے۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کی بات میں جب خدا نے کہا باقی کی تو تمام ایسی آوازوں کو دبانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہوئی۔ انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی۔ مشرکین نے کوشش کی۔ یہودیوں نے کوشش کی۔ اور ان کوشوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آرزی تکاریف دکھر اور ماننے والوں نے کیا کیا؟ حد تلوصہ اپنی قربانی پیشتے ہیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد مصطفی محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے نیا تذیم شام قربانی پیشتے ہیں سرکٹوا دیئے جہنے دیئے دی, مار کھائی اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں میں شہید ہوتا بے کیا. لیکن اسلام نے چھوئے اب بی, بی نبی کی بات آتی ہے کہ جب ان کو پکڑ دیا گیا تو اس کا جو جس نے پکڑا تھا اس نے کہا گیا کب تمہیں قتل کیا گیا جب قتل کا وقت ہے اس کو کرنے کہ کوئی خواہش ہے تو اس نے وہ نفر کردی شروع کی اور جہدی ہی نفر پڑا دی حالانکہ صحابہ وہ تھے کہ نفر شروع پڑتے تھے سپر خزائی کھڈا سپنگورتا خطور کرتے تھے بڑی آگا نماز پڑتے جب بھی جلدی, جلدی دو نظر پڑھ کے اسلام پھر کرنے کی جب مت ہوا۔ اس نے کہا کہ اس سے کا بات یہ ہے ملنا چاہتا تھا کہ میں جبے निवास पर हूं लेकिन बसरे पिछले ने पड़ी कि तुम ये ना हो कि मैं मौत के خوف سے ڈر گیا ہوں۔ دوبارہ آمیکت اور پھر شعر وہ پڑی کہ جتی دنیا تک سونے رہی ہو میں وہラスト ऊपर भी जितना मुश्किल मुझे खुद ही क्या होगा जब कि मैं खत्म किया जा रहा اور تاکہ میں یہ امید رکھتا ہوں اللہ تو بالی ہی نہ اپتربوس اللہ ائیے شکل قائم دے جائے بسلے کہتا ہے مجھے کوئی سننے پڑتا کہ جب میں مسلمان ہونے کے عالم میں قتل ہو جاؤں پھر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر جو جو درپیش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ یقین رکھتا کہ میرے ہر ٹکڑے پر خدا تعالی کا فضل آتا تو ان انبیاء نے ان کے بارے میں لوگوں ہو یا ہو یا. ایسا بھی. حضرت ابراہیم علیہ سے دارے. اگر پہنے کو پہنے دو پہنے دو تو یہ جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کسی سلسلہ کی بریادت کی یا اس سلسلہ کے کام کو آگے بڑھایا خدا تعالیٰ کی ازن سے مقام میں نے بہت پرائز ہو کر ان کے ماننے والوں نے بزرین نہیں دکھائی اور پھر ہم آج بیٹھے ہوئے جب ہم تاریخ کا مطلب کرتے ہیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھار کھا کر کے دردار سے بھاگے تھے تو تجھ کو اپ پخنے نہ دے موسی نے کہا کہ اللہ بھی اللہ میں سے یہاں سے جانا لمبے ساتھ ہے جانتے کیوں ہے خدا نے کیا کیا اسی سمندر سے اپ کو اور اپ کے ساتھی کو نکالا اور اپ کی आंखों के सामने फिर और कुछ को डुबो दिया फिर ईसा ने साथ उस संतशीख लाए आपको सुली पे चढ़ाए आपकी तरफ देखा हबते इततुल इततुल और आस्था से یہ سمینرز کیا تھا تین سو ساتھ تک ان مارے بھائیوں نے قربانی لیے سعید کیلئے اور ہر قسم کو ذلو بلکہ آخری رات جس رات سارے سعید کو بار دی جانا تھا اس رات جو قسطنطین بادسہ تھا اس کی بیوی جو سعید ہو چکی تھی کہتے ہیں جو میرے تاریش مطلب اس کو جب پتلا گیا کہ صبح سارے سعید کو موکشیروں کے آگے ڈال دی رہے تو اس نے جائے گا اس کو کہا کہ اچھا، اس صبح اج کو کہوں کہ جب یہ سب حرکت تھا کہ تیری چھت چھا تمامیت کا پورا عام طرح سے اعلان کیا اور پھر وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے عیسائیت کے عقیدے میں اظہار نہیں کر سکتے وہ سارے تو خدا کے سوسن تھے وہ سچ کہتے تھے یہ خدا کے تو نہیں سکتے لیکن اس کے کی پیچھے کیا تھا اس کے پیچھے وہ 300 سال کی قربانی تھی جس کو قران بھی لکھ رہا ہے پھر کیا رہے کے جان مدینہ, رہے. مدینہ ہو جی اور سے واسطہ پڑا. کی یہاں تک جب آپ آتے ہیں تو تاریخ ایک فیصلہ کرتی ہے اور وہ کی. اس تاریخ اب آج ایک سو تو کتنے سال ہو گی اگری ایتی نائن سے گئی چوبیش بچی سال ہے باستر گرل کلپوریشن اے ون فوری فوری فوری فوری ایک سو سال یا پتری سال کیا رہی ہے یا تیز کاری یا بیاب کتنی اس ایک سو سال میں ایک شخص کا دیان سو کا دمجھا پتا رہا میں تھی کو زمین کی کنار تک پتا لوگوں نے یہ کیا کہ تم جو مرضی میں سے خدا نے میرے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا تھا اور پھر مبگر کے نامیے مثال کے تھے میں خدا نے مجھے کہا ہے کہ تیرے بعد قدرت سانیہ کا ظہور ہوگا تو میں میں خدا کی ایک قدرت تھا میرے بعد جو سرسلے گا وہ خدا کی قدرت ہوں گے اور فرمایا جو خدا کہتا ہے کہ یہ سلسلہ تاقیامت چلے گا ایک قدرت جہوگی ایک خلافت نظام کے قیامت تک چلے گا بری مسئلہ باتیں ہیں دکھر شنلہ چاہے تو. ساری جات لاک میں ہمیں شرافت نہیں چاہیے ہمیں تھے انہوں نے सुधाचे पुष्प कपीले ति बातें आमंत्रित तो शुरू बटकर एक महोल चली आई और अपने लिए अंजुमन का जैसा पसंद सब लोगों की पूरी पूरी बोलती स्टेबिशमेंट और जो लोग कालिया में रहे उनका सरदार कौन बना 25 साल का नौजवान जो रोजगार सरकारी नौकरी का बेटा बना बेटा अब यह वो वक्त था جو لوگ لاہور چلے گئے انہوں نے ختم ہوئی دوران بہت بڑے خاموشی کو خدا تعالی کے کہتا ہوں کہ جس دن آپ خلیفہ بنے ہیں اس کی تصویر ہمارے پاس موجود ہے وہ تصویر دیکھ لیں اور آج کی تصویر دیکھ لیں اور پھر you be the judge کہ وہ جو میرے بھائی نے کہتا ہے کہ میں نے رب دا جلال نف دے وہ تصویر دیکھیں جز دن خلیفہ بنے ہیں اور آج کی تصویر دیکھیں خدا کا جلال دیکھیں کیسا جسمانی جلال بھی خدا ہے روحانی تو ہی ہے تاریخ کیا ہماری ثابت تھا سال کہ وہ جو اتنے لمبے سجدے کرو کہ تمہارے ناکے ڈر جائیں اور خدا کو بلکہ یہاں تک ہمیں پتا لگا سال سعودی عربیہ میں حج کے موقع پر یہ تو وہ تاریخ جو, جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ ناکامی ہوتے اور ان کی ناکامی کی وجہ ہے ایک تو خدا کا فضل جو سب سے بڑا پھر جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں درمے قدمے ساری کی نے تھا کہ جو نمونہ میرے زندگی میں دکھا مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے خدا کے فضل و کرم کی ساتھ؟ یہ ہے اسلام کی قربانی خلافت کے ساتھ شام خدا فضل کے خدا فضلوں کے और بنی اور وہ خدمت اسلام جس کے उम्मीद لوگ اس امید میں میں موقع ملے تو Ahmadiyat zinda baqi Ahmadiyat zinda baqi Ahmadiyat zinda baqi Ahmadiyat